من حمزهه ونفسه ونفسه حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركته كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فعدان فِي فوری فلا ان بَيْنَهُمْ ولا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سفلت موزی مَوَازِينُهُ اکمل هُمُ الْمُفْلِحُونَ خفتت موزی مَوَازِينُهُ فولا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ انسان اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد جب پود ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے اخروی زندگی یا اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ برزخ یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے اور قبر و برزخ کی یہ زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے دنیاوی زندگی سے مرنے کے بعد انسان کی روح انسان کا جسم جہاں پہ ہوتا ہے اسے قبر بھی کہتے ہیں اور برزخ بھی یعنی قبر اور برزخ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ مختلف ارات سے ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں مرنے کے بعد ہر مرنے والے کو خبر ملتی ہے ہاں اسے زمین میں دفن کیا جائے چاہے نہ کیا جائے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں تم ماں آ زندگی گزارنے کے بعد پھر اللہ نے اس کو موت دی اخبارہ اور مرنے کے فوراً بعد اس کو قبر عطا کی ہر انسان کو موت کے بعد قبر ملتی ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے یا اس کی لاش کو کسی میوزیم میں عجائب گھر میں محفوظ کر کے حمود کر کے رکھ لیا جائے اور چاہے زمین کے اندر گڑا کھود کے اس کو دفنا دیا جائے کسی بھی صورت میں اس کو قبر بہرحال ملتی ہے اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں عذاب قبر کے حوالے سے اعتراض وارد کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو قبر ملی نہیں ان کو عذاب قبر کیسے ہوگا کہاں ہوگا وہ اسکار تو سرے سے ختم ہو گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مرنے کے بعد انسان کی روح انسان کا جسم جہاں پر ہوتا ہے وہی وہ اس کے لیے قبر ہے اور اسی کا نام ہی برزخ ہے دوسری اہم بات وہ یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کی روح مرنے کے بعد اس کے جسم کے اندر لوٹتی ہے پرانے مجید فرقان حمید میں جہاں پہ بھی عذاب قبر کا ذکر ہوا ہے ہر اس آیت سے ایادۂ روح ثابت ہوتا ہے جس آیت سے قبر کا برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے اسی آیت سے روح کا لوٹنا بھی ثابت ہوتا ہے احادیث میں اس حوالے سے وضاحت بھی موجود ہے سنن نبی داعود اور مسند احمد میں ایک مفصل روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقع روسا دی مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اگر نیک آدمی ہوتا ہے نیک آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا خٹ جاتا ہے دربان پوچھتے ہیں کون ہے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن پلاں ہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کو اوپر پہنچا دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی میرے بندے کا اندراج علی میں کر دو اس کا اندراج علی میں ہو جاتا ہے فتو آدو روس ہوفی اس کی روح پھر اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر وہ اس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں اگر آدمی بد ہوتا ہے برا اس کی روح کو بھی آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے خط جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ کھلا کھلا ہے لیکن آسمان کے دروادے اس کے لئے کھلتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے آیت تلاوت کی لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْغَابُ السَّمَائِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْقِيَابِ نہ تو ان کے لئے آسمان کے دروادے کھولے جاتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے چھٹا کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے اس کی روح کو پھر آسمانوں سے ہی ٹھینک دیا جاتا ہے اور پھر بالآخر اس کی روح بھی اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اس کے پاس بھی دو فرشتے بن کر نکیر آتے ہیں اس سے سوال جواب کرتے ہیں قرآن مجید فرقان خمیر میں بھی یہی بات موجود ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایادۂ روح کا عقیدہ رکھنا یہ سمجھنا کہ روح مرنے کے بعد جسم میں لوٹتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے جبکہ ایسی بات نہیں حقیقت میں ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کا فہم وہ قرآن کے خلاف اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے موت کس کو آتی ہے مرنے سے پہلے انسان کیا ہوتا ہے روح اور جسم کا مجموعہ اکیلی روح تو نہیں ہوتی نہ ہی اکیلا جسم ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے روح و جسم کا مجموعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتا ادا جا داہ موسو حتہ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو یعنی روح اور جسم کے مجموعہ انسان کو موت آتی ہے کالا تو مرنے کے بعد وہ کہتا ہے کون جس کو موت آئی تھی اور موت کسی آئی ہے روح اور جسم کے مجموعے کو روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی تھی تو مرنے کے بعد روح اور جسم کا یہ مجموعہ ہی کہتا ہے رب جی اے ای رب مجھے واپس لوٹا دیجیے دنیا میں وہ دنیا میں آنے کی آرزو کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کالا روٹو ہوں ربیر کہ اس کی روح کہتی ہے مجھے واپس لوٹاؤ نہیں کہا ہے کالا جاساد ربر جی کہ اس کا جسم کہتا ہے مجھے واپس لوٹاؤ نہیں جس کو موت آئی تھی روح اور جسم کا مجموعہ مرنے کے بعد یہی مجموعہ کہتا ہے رب جی اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجئے دیجیے تاکہ شاید میں واپس جا کے کوئی نیک تھا لے یا مال کا لوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلبہ جیسا نہیں ہوگا اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا ان کا لوہا یہ بات وہ کہے گا ضرور پورا نہیں ہوگا یوم اور ان کے درمیان کن کے درمیان روح اور جسم کے مجموعے کے درمیان اور واپس لوٹنے کے درمیان روح و جسم کا مجموعہ اور واپس دنیا کی طرف لوٹنا ان دونوں کے درمیان کیا ہے برزاخن ایک آڑ ہے علا یوم یو اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک تو اس آیت سے بھی یادۂ روح ثابت ہو گیا مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ بولتا ہے کلام کرتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے واپس لوٹائیے اکیلی روح دنیا میں آ کے کیا کرے گی یا اکیلا جسم دنیا میں جا کے کیا کرے گا روح اور جسم کا مجموعہ جائے گا تو وہ کوئی نیک عمل کرے گا نا وہ بیچارے اسی آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان آڑ ہے یہ مانا بیان کرتے ہیں حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا وامی وارجیم ار وا ہیم بر وا خن الا یوم ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وامی وا راہم وہ جس کو موت آئی تھی اس کے آگے آڑ ہے اراہ باسون قیامت پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں تما اناشا ہوں پھر اس کو موت دی کس کو جیتے جاگتے انسان کو کیا ہوا موت آ گئی فا اک ہو بس اس کو جس کو موت آئی تھی اس کو کیا کیا قبر عطا کی اللہ نے یہ نہیں کہا فارہ رو ہے روح کو قبر دے دی کہتے ہیں جسم تو پیر گل چڑھ رہا ہے قبر میں تو روح گئی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تما ہوں فار ہوں اس کو موت دی پھر اس کو جس کو موت دی تھی اسی کو قبر بھی عطا کی قصہ مختصر پرانے مجید سے جو بھی آپ آیت پڑھیں جس میں برزخ یا قبر کے حالات کا تذکرہ ہو قیامت سے پہلے والی زندگی کا ذکر ہو وہاں عیاتۂ روح ہر اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اگلی بار یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر روح جسم میں واپس لوٹ آئی پھر تو بندہ زندہ ہو گیا اسکال کھڑا ہوتا ہے نا کہ اگر روح جسم میں واپس آ گئی بندہ تو پھر زندہ ہو گیا اس اشکال کی بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ سمجھنے والے نے سمجھا ہے کہ روح جسم کے اندر ہو تو بندہ زندہ روح جسم سے باہر نکل جائے تو بندہ مردہ یہ اصول بنا لیا ہے جبکہ یہ اصول ہی غلط ہے روح جسم کے اندر ہونے کے باوجود بندہ مردہ ہوتا ہے روح جسم میں نہ ہونے کے باوجود بندہ زندہ ہوتا ہے زمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہو یا تو انف اللہ تعالیٰ روحوں کو کھینچتا ہے نکالتا ہے موت کے وقت روح کیا کرتا ہے جسم سے نکال لیتا ہے ولسی لمسمک سی بنانی اور وہ جن کو موت نہیں آتی ان کی بھی روح نکالتا ہے کب نیند کے وقت نیند کے وقت بھی روح جسم کے اندر موجود نہیں ہوتی پرانے مجید سورہ مر اب بندے کے جسم میں روح نہیں ہوتی بندہ سویا ہوا ہوتا ہے کیا کوئی اس کو مردہ کہتا ہے سارے اس کو زندہ مانتے ہیں سوئے ہوئے کو اٹھا کے کوئی بھی جنازہ نہیں پڑتا نہ کہ قبر میں دفن کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول تم سے متفی منا جس کو موت نہیں آتی روح اس کی بھی نکالی جاتی ہے نیند کے وقت فیم سی کلتی قضا علیحل مئو جس کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کچھ دیر مزید روک لیتا ہے وہ سویا سویا ہی سو جاتا ہے اٹھتا نہیں اور وہ جس کو نیند میں موت نہیں آنی ہوتی اس کی روح اللہ تعالیٰ واپس جسم میں لوٹا دیتا ہے تو اسے ثابت ہوا کہ روح جسم میں نام بھی ہو کب بھی بندہ زندہ ہوتا ہے اور جو پہلے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اعادہ روح والے وہ سارے کے سارے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ روح جسم کے اندر آنے کے باوجود بندہ ہوتا مردہ ہی ہے لہذا یہ کہنا کہ ان فیسالے رو ان جسد رو کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے یہ بات ہی بے بنیاد اور غلط ہے پھر موت ہے کیا اللہ سبحانہ ہو و تعلی نے اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید میں دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اموات غیر مردہ ہیں زندہ نہیں یہ جو جملہ ہے نا مردہ ہیں مردہ کون ہوتا ہے اس کی تفسیر اللہ نے آگے کی ہے زندہ نہیں یعنی حیات دنیاوی کے اختتام کا نام موت ہے اب یہ دنیاوی زندگی کیسے ختم ہوتی ہے اس کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہاں اس کی کچھ علامات ہیں کچھ باتیں ہیں کہ انسان کی نبض رک جاتی ہے جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے سانسیں بند ہو جاتی ہیں دڑکن ختم ہو جاتی ہے روح ایک مرتبہ جسم سے نکل جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے کس چیز کی وجہ سے موت آتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا کئی لوگ ہیں ان کا سارا جسم بند ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ستتا سکتے میں صرف ایک پہچان رہ جاتی ہے جو آدمی زندہ ہو اس کی آنکھوں میں اکث نظر آتا ہے مردہ کی آنکھوں میں اکث نظر نہیں آتا باقی ساری علامتیں مردہ والی ہوتی ہیں پورا جسم ساکت ہو جاتا ہے فرید ہو جاتا ہے سختے کی بیماری ہے نہ دل کی دھڑکن کا رکنا نہ سانسوں کا بند ہونا نہ جسم کا ٹھنڈا نہ کچھ بھی موت نہیں ہے موت ہے کیا حیات دنیاوی کے اختتام کا نام موت ہے اور یہ حیات دنیا بھی دنیاوی زندگی ختم کیسے ہوتی ہے یہ اللہ کو ہی پتا لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس الرو یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے وَمَا تُم مِنَ إِلَّا تمہیں تو نہایت تم روح کے بارے میں جان سکو روح کیا ہے لہذا جہالت میں ٹامک تو یہاں مارنے کی ضرورت ہی نہیں بڑے لوگوں نے روح کے بارے میں بڑے بڑے فلسفے جھاڑے ہیں لیکن ان کے سارے فلسفے پڑھنے کے بعد پتا یہی چلتا ہے کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ روح ہے کیا جہالت میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے ماں اسی تم میرے اللہ کلیلا تمہارے پاس تھوڑا سا علم ہے روح کے بارے میں تمہیں علم نہیں رہنے دو چھوڑ دو اس کام کو یہ مسئلہ حل ہو گیا آگے چلیں اچھا مرنے کے بعد رو جسم کے اندر لوٹ آتی ہے اخروی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اس پر ایک اعتراض آتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے رونا بلّاہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تم کو مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے چار مراحل دو زندگیاں دو موتیں پیدا ہونے سے پہلے موت دنیا میں بندہ آ گیا پیدا ہو گیا تو زندگی ایک موت اور ایک زندگی پوری ہو گئی اس کے بعد دنیاوی زندگی ختم ہوئی تو موت آ گئی پھر اس کے بعد آخری زندگی بچتی ہے اگر یہ آخری زندگی قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو پھر قیامت والے دن یہ تو تین زندگیاں تین موتیں بن گئی یہ اعتراض کرتے ہیں لیکن یہ اعتراض بھی بالکل فضول ہے کیونکہ زندگیاں اور موقع دو دو ہی ہیں اس اعتبار سے دنیاوی اور اخروی دنیاوی زندگی بھی دو مرحلوں پر مشتمل ہے دنیاوی زندگی کا پہلا مرحلہ انسان شکم مادر میں گزارتا ہے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے نا خوراک بھی کھاتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے حرکت بھی کرتا ہے ابھی ڈلیور نہیں ہوا پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے اور اس زمین کے باقاعدہ احکامات نات ہے شریعت میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام نکھ رجو زندگی ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے اسی زندہ حالت میں ہی ہم تم کو بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے زندگی اس وقت شروع نہیں ہوتی بلکہ زندگی پہلے سے شروع ہو چکی ہے جب اس میں روح پھونکی گئی اس کا دل دھڑکنے لگا پچاسویں دن وہ زندہ ہے لیکن ماں کے پیٹ والی زندگی اور اس کے باہر والی زندگی ایک جیسی نہیں نا برابر نہیں ہے حالات مختلف ہیں ہے زندگی اور ایک ہی زندگی ہے دو مرحلوں پر مشتمل ہے تفصیل میں نہیں جاتا بالکل اسی طرح اخروی زندگی وہ بھی دو مرحلوں پر مشتمل ہے پہلا مرحلہ قبر و برزخ میں اور دوسرا مرحلہ قیامت والے دن کے بعد اب جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا روح جسم میں پہلے سے لوٹائی جا چکی ہے حساب کتاب ہوا اثر سال تفصیلی حساب کتاب تو قیامت کے دن ہونا ہے نا قبر میں اس کے بعد اس بندے کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جانے لگا نیک ہے تو اس کو قبر کو وسیع کر دیا گیا روشن کر دیا گیا اس کو سکون سے سلا دیا گیا بد تھا تو اس کو سزا مختلف قسم کی ملنے لگی تھکا پھر قیامت کا دن آ گیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا سور پھونکا جائے گا پہلا سور زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے کا منفی سماوادی والا سمانوسی کافی ہی اوکھرا پھر دوسرا سور سونکا جائے گا فائدہ ہم قیام انجور تو وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے فضا ہم الجداسی الا ون سیرون وہ اچانک قبروں سے نکلیں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف تیزی کے ساتھ لٹکیں گے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے یعنی ایاد روح قیامت والے دن نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی ہو چکا ہے اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے و عید یہ قیامت والے دن روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی وایدن نفوس جات جبکہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے نفوس نفس انسان کو کہتے ہیں جان ان نفسا بن نفسی جان کے بدلے جان اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی ساشن قتل کیا جائے گا کہا جائے گا یا اوہن نفس المسما ارجی کی را تم مر اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف راضی ہو اور اللہ کی جنت میں اور اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا تو کیا روح کو جنت میں داخل کیا جائے گا نہیں روح اور جسم کے مجموعے انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا یعنی نفس کا مطلب روح نہیں ہے کبھی اس سے روح مراد لی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے بلا دلیل لفظ کا حقیقی معنی نہیں چھوڑا جائے گا نفس کا حقیقی معنی انسانی جان ہے روح اور جسم کا مجموعہ واید کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں لایا جائے گا دوسرا اعتراض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کافر اٹھیں گے سور پھونکنے کے بعد تو کہیں گے یا ویلانا من بعثنا من مرقینہ اے افسوس ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرقد کا معنی آرام گاہ نہیں ہے مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو چاہے وہاں پر سونے سے سونے والے کو تکلیف ہو یا راحت پہنچے دوسری بات پہلا سور پوکا جائے گا زمین و آسمان میں جو لوگ ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے بھاگتے دوڑتے ہوئے میدان مشتر میں جمع ہوں گے اب یہ جو دو سوروں کا درمیانی وقفہ ہے ان کافروں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا مسلسل حتیہ کہ قیامت کے دن پہلا سور پھونکا گیا یہ سارے بے ہوش ہو گئے نیکو بلد سب لوگ دوسرا سور پھونکا گیا تو پھر یہ اٹھیں گے کہیں گے یا وئیرا نام ممباسا نام مرکزینام ہمیں ہماری مرقد سے سونے کی جگہ سے کس نے بیدار کیا اور اٹھایا وہ اپنے اس بے کو سونے سے تعبیر کریں گے کہ چلو تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ ملا تھا وہ اتنی جلدی ختم بھی ہو لہذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور روح کے لوٹنے سے وہ بندہ دنیاوی طور پر زندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اخروی زندگی شروع ہوتی ہے جو کہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ تھلگ اور مختلف ہے دنیاوی زندگی کے دو مراحل آپس میں نہیں ملتے تو اخروی زندگی دنیاوی زندگی کے ساتھ کیسے ملے گے اللہ فرماتے ہیں عند ربہم احیاد احیا تشور تمہیں شعور نہیں ہے کیسے زندگی ہے ہے زندگی اخروی بہرحال ان ساری باتوں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا وہ یہ کہ یہ جو سزا یا جزا ہوتی ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کا جسم ہوگا اور روح ہوگی سزا یا جزا وہیں پہ ہونی ہے نا اور تو کسی جگہ نہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے وہاں پہ برزخ ہے اور وہاں پہ سزا دی جاتی ہے یا جزا دی جاتی ہے روحیں علی جین یا سجین کے اندر ہوتی ہیں یہ کچھ لوگوں کا ظلم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بام ادراکہ ماں اے تمہیں کس نے بتایا ہے کہ علی کیا شہ ہے کتاب مرکوم علی یہ کوئی جگہ یا مقام نہیں ہے کتاب ہے رجسٹر ہے مرقوم جس میں لکھا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختبو کتاب ابدی فی علی میرے بندے کا اندراج علی میں کر دو قرآن مجید اللہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ ال کیا ہے کتاب فما ادرا کما سجین اور تمہیں کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے کتاب عمر یہ بھی ایک کتاب ہے ایک رجسٹر ہے جس میں برے لوگوں کا نام تحریر کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے لہٰذا الین اور سجین کوئی جگہ کا نام نہیں بلکہ کیا ہے یہ کتاب ہے رجسٹر ہے دفتر ہے جس میں اندراج کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے دوسری بات اسی حدیث کے اندر وعدہ حادثہ آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے خٹ جاتے ہیں نیک آدمی کی روح کو اوپر جانے کی اجازت ملتی ہے اس کا اندراج جین میں ہوتا ہے لیکن برے آدمی کے لیے دروازے نہیں کھلتے پرانے مجید میں بھی اللہ نے کہا ہے لاتو فتح اب واغ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اب جس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے تو وہ اس آسمان پہ کیسے پہنچے گا یہ کہنا کہ برزخ آسمانوں میں ہے بالکل بےٹر کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان کا جسم اور اس کی روح کا مجموعہ موجود ہوتا ہے یہیں پر مختصر حساب کتاب ہوتا ہے اور یہیں پر جزا و سزا کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے جسم کے کھیچڑے بکھر گئے ما کیما, کیما ہو گیا اس کا جسم کسی کو جلا کے راکھ کر دیا گیا اور راکھ اڑا دی گئی اب اسے کیسے عذاب ہوگا لگتا ہے کہ سائل نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید عذاب میں نے دینا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے دینا ہے اس لیے وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اب تو اس کے جسم کا وہ ٹکڑا ٹکڑا بکھر چکا ہے کسی کو درندے کھا گئے ہیں کیسے عذاب ہوگا بھئی عذاب اس نے دینا ہے جو آلاپ اللہ سے ان پدیر ہے وہ دے لے گا تمہیں اتنی تکلیف کرنے کی اور دماغ لڑانے کی ضرورت ہی کیا ہے اس نے کہا نہ کہ میں عذاب دوں گا مان لو وہ عذاب دے گا اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو اگر وہ آدمی نیک تھا تو اس کے جسم کو اللہ نے راحت پہنچانی ہے اللہ نے پہنچانی ہے نا جیسے چاہے گا پہنچا دے گا سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالی نے کہا ہے ابو جہل وہ ایک نا وہ سیدھا سی ہڈی لے کے اپنے ہاتھوں میں آیا اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ مسرنے لگا وہ چورا چورا ہو کے گرنے لگی کہتا ہے نہیں ہو گئی احدام ابا رمیم ہڈیوں کی جب یہ حالت ہو جائے گی اس کو کون زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اللہ فرماتے ہیں وہ <خَلْقًا> ہمارے لیے مثالیں ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے مَن <رَنِينَ> کہتا ہے کہتا کہ ان ہڈیوں کو وہ سیدھا ہو جانے کے بعد کون زندہ کرے گا کل شاہ اوالا مرا کہہ دو کہ جس نے ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا نا وہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا وہ ہوا بالکل واہ بِقُلِّ خَلْقٍ عَلِيم اللہ سبحانہ ہوا سا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ تعالی کر سکتا ہے بالا کا دے رینا اعلیٰ بنا ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ سے صحیح کر دیں برابر کر دیں انگلیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نشانات بنائے ہیں یہ ایسی ترتیب کے ساتھ بنائے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی دو انسان ایسے نہیں کہ جن کے انگلیوں کے نشان ایک جیسے ہوں ہاتھوں کی دس اگلیاں اور دس کے دس مختلف نشانات رکھتے ہیں اور کوئی بھی دو آدمی ایسے نہیں جن کے یہ نشانات آپس میں ملتے جلتے ہیں بالا اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ اس کام پہ قادر ہے اللہ تعالی نے ان کو عذاب دینا ہے یا ثواب دینا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے وہ جیسے چاہے گا کر لے گا لہذا اس میں زیادہ مغض ماری کرنے کی ضرورت نہیں جو کام آپ کا ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں اتنا سوچ بچار کیوں کرنا ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم آپ چنیں ان پہ یقین رکھیں ایمان لے آئیں اور ان کی حقانیت کو مانیں اور تسلیم کریں اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے نا قبر و برسف والا اس کے لیے ایک نیا جسم دیا جاتا ہے مرنے کے بعد یہ جو دنیاوی جسم ہے یہیں پر گل سڑ جاتا ہے لیکن عذاب دینے کے لیے ایک نیا جسم دیا جاتا ہے اور اس جسم کو پھر سزا یا جزا دی جاتی ہے پہلی بات تو ہے کہ عقلی طور پہ بھی شعوری طور پہ بھی یہ بات انصاف کے خلاف ہے کہ جرم کسی اور کا ہو اور سزا کسی اور کو ملے کوئی بھی دی شعور آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا جرم کیا اس دنیاوی جسم نے اور آزاد کے لیے نیا جسم آ گیا ایسا نہیں ہوگا نہ ہی قبر میں ایسا ہوگا نہ جہنم میں ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ددل جہنم میں بھی جب یہ لوگ گڑ سڑ رہے ہوں گے جل رہے ہوں گے ان کا جسم جو ہے اس کی کھال جب جل جائے گی بدل نہ تو ہم اس کے بدلے ان کو نئی کھال دے دیں گے نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے جسم عذاب کو چکھیں دوسری بات کہ یہ خیالی پلاؤ ہے جو پکایا ہوا ہے کہ جی ایک الگ سے نیا جسم دیا جاتا ہے اس کو جزا یا سزا ہوتی ہے اس کی دلیل نہ کتاب اللہ میں ہے نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بے بنیاد بات جبکہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی آیات سے اور حادیث سے میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ روح کو اسی جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے جس کو موت آئی اسی میں روح کو لوٹایا جاتا ہے جسم راک ہو گیا روح کیسے لوٹانی ہے اللہ کو پتا ہے کیسے لوٹانی بکھر گیا گل سڑ گیا درندے کھا گئے لیکن روح جسم میں کیسے لوٹے گی کیسے اللہ چاہے گا لوٹے گی ہمارا کام ماننا ہے اسی کا نام ایمان بالغیب ہے ایمان بھی لگائے کہتے کہ دیکھا نہیں بن دیکھے ایمان اب روح جسم میں لوٹتی نظر تو نہیں آتی زندہ آدمی کے اندر بھی روح تلاش کرو کدھر ہے جسم کے کسی حصے میں رہتی ہے روح روح کا ہی پتہ نہیں بندے کو کہ روح کیا سے ہے تو تلاش کدھر سے کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ کا کام ہے اس نے چلایا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کے آپ دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی ثقارات میں ہوتے ہیں ول ملائی کا اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہتے ہیں اخریجو انفوسا اپنی جانوں کو نکالو ال یوما تجھ زونا ادابل आज آج کے دن ہی تم رسوا کن दिए دیے جاؤ گے रहे کہہ رہے ہیں جب موت کے سکارات لگے ہوئے ہیں قبض کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نکال رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ال یوما تجھ तुम्हें ادابل ہوں تمہیں آج ہی رسوا کن عذاب دیا جائے گا اب مرنے والا بس اوقات مرنے تین تین دن ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے قبر میں نہیں دفنایا جاتا فرشتے اس کیا کہہ رہے ہیں عذاب الہون جس دن موت آئی ہے اسی دن سے ہی اگر اللہ کا باغی نا پروان ہے تو لتر پولا شروع ہو گیا دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا کچھ بھی اس کی چیخو پکار آو بکا سنائی نہیں دیتی بلکہ اس سے بھی پہلے آ جاؤ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے باغی نافرمان فرمان لوگ جب فرشتے ان کی روحیں کرد کرتے ہیں یا غریب نہ وہ ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں ان کی پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں موت سے پہلے ان کی مارکٹائی شروع ہو جاتی ہے نظر کسی کو نہیں آتا نہ آواز سنائی دیتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو یہ کچھ سننے یا دیکھنے کی سکت نہیں دی پھر انہی آیات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیامت سے پہلے مرنے کے فوراً بعد ہی سزا یا جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرا آج سے ہزار سال پہلے مثلاً ایک آدمی کو موت آئی ہے اس کے ہزار سال بعد اب ہزار سال پہلے مرنے والا برا آدمی اس کو قبر کے اندر عذاب شروع ہو گیا اور جو آدمی ہزار سال بال مرا اس کو ہزار سال بعد عزاب شروع ہوا اور یہ ہونا کب تک ہے سب کو کیا مرتا تو جو پہلے فوت ہو گیا اس کو پہلے سے ہی شروع ہو گیا اس کی تو سزا زیادہ ہو گئی یہ انصاف تو نانا ہوا پھر یہ اشکال اور اعتراض میں کچھ لوگ پیش کرتے ہیں لیکن یہ بھی سوائے جہالت اور بیوقوفی کی اور کچھ نہیں ہے صدا کس نے دینی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ انصاف کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جس آدمی کی سزا ہزار سال پہلے سے شروع ہو چکی ہے اس کو سزا کس طرح سے دینی ہے کہ انصاف ہو یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں استاد طالب علموں کو پڑھاتا ہے غلطی کرنے پر ایک ہی غلطی کرنے پر ایک طالب علم کو دو ڈنڈے مارتا ہے خوب زور زور سے اور دوسرے کو دس مارتا ہے لیکن ایسا ایسا اب تعداد میں تو توازن نظر نہیں آ رہا نا لیکن اس کے نتیجے میں جو درد اور تکلیف ہوگی اس میں توازن ہے کہ دس آہستہ آہستہ جو مارے گئے ہیں دو زور سے مارے گئے ڈنڈوں کے برابر ہیں اگر انسان اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعلیٰ کے لیے کیسے مشکل ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں اللہ سبحانہ و تعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس موضوع کے متعلق کسی کا کوئی اشکال یا کوئی سوال ہے تو پہلے وہ کر لے کے بعد پھر دوسرے سوال دیکھیں گے صحیح بخاری میں یہ آتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ اٹھ ما خلقتم جو تم نے بنایا ان کو زندہ کرو جو مصور نے جو تصویریں بنائی ہوں گی اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اٹھ ما خلقتم کہ ان کو اب زندہ کرو نہ وہ اس کو روح تھوںک سکے گا زندہ کر سکے گا نہ اس کا لاتھ ختم ہوگا یہ تو قیامت والے دن کی بات ہے <alkanoff Kazakhstan> <d 1989> <tcas> ازام اُس ان اجسام کو جو اس نے بنائے تھے ایسی تو کوئی روایت میرے گھر میں نہیں مجبوری کے تحت بنائی جانے والی تصویر مجبوری یہ لفظ بڑا وسیع ہے لوگ خام خواہ اپنے لیے مجبوری بنا لیتے ہیں کئیوں کو مجبوری ہوتی ہے کہ آخر میں نے فیس بک پہ اپنی ٹائم لائن پہ اپنی تصویر لگانی آخر میری مجبوری ہے جی سیلفیوں کا جو رواج ہے اجی میں اب کھلا جگہ پہنچ گیا ہوں تو اپنی سیلفی لے کے تو میں جب تک گھر والوں کو نہیں پہنچ بھیجوں گا انہیں اطمینان نہیں ہوگا کہ ہمارا جو بیٹا یا بھائی ہے وہ صحیح سلامت ہے لہذا میری مجبوری ہے یہ کوئی مجبوریاں نہیں اصل میں بات ہے اشترار کی اشترار یعنی ایسی مجبوری کہ اگر بندہ وہ کام نہ کرے تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو یہ ہوتی ہے مجبوری اب مثال کے طور پہ شناختی کارڈ ہے نا آپ کا اس وقت دنیا بھر کے اور خصوصا پاکستان کے جو حالات ہیں اگر کسی نوجوان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کی زندگی خطرے سے خالی نہیں ہے اپنی سیکورٹی ایجنسیاں سیکورٹی ادارے وہی وہ اس کو مسکوک قرار دیں گے اس کا ناظرہ میں کوئی اندراج ہی نہیں ہے یہ واقعہ سن ایک مجبوری ہے سمجھ آتی ہے پھر اسی جیب کے اندر کرنسی نوٹ ہیں اس پر بھی بابے قید آلم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اب اگر وہ آپ کی جیب میں نہ ہو تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے کیا کریں گے کھانا پینا ہے یہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے یہ سمجھ آتی ہے واقع تن مجبوری ہے دوسرا وہ کام ہے کہ بندے کو اختیار ہو ہے کہ یہ کر لوں یہ نہ کیا تو دوسرا کر لوں گا تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہوگی مجبوری وہ ہے جو واقع تن مجبوری ہو اگر بندے نے وہ کام نہ کیا اس کا یا تو اس کی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا اس کے کسی جسم کے حصے کا طلف ہو جانا یا کوئی بہت بڑا نقصان ہونا اس کے لیے اس کا اس کو خدشہ ہو تو یہ واقع اشترار کہلاتا ہے مجبوری کہلاتا ہے تو ایسی صورت میں بلائی جا سکتی ہے اور اس میں مجرم وہ ہوگا جس نے اس تصویر پر مجبور کیا مجبور ہونے والا نہیں ویسے یہ شناخت کے لیے جو تصویر ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے شناختی کارڈ پہ شناخت کے لیے جو تصویر لی جاتی ہے نا یہ کوئی معیار نہیں ہے دو بھائی ہم شکل ہوتے ہیں اس تصویر سے نہیں پہچانے جاتے سامنے بھی آ جائے تو نہیں پہچانے جاتے جو شناخت کا اصل معیار ہے وہ فنگر پرنٹس ہے انگلیوں کے نشانات اس لیے اب جا کے ان کو عقل آئی ہے تو بایو میٹرک تصدیقیں انہوں نے شروع کی ہے کیونکہ یہ معیار ہے پہچان کا تصویر معیار نہیں ہے تو بے وقفوں نے ان کو پتی پڑھا دی کہ تصویر کھینچو تو انہوں نے شروع کر دی لازم کر دیا پہلے عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی تھی سنر کاٹتے وہ بھی بہرحال یہ ایک الگ کذیا ہے اس کو چھوڑے ہوتی ہے کہاں سے سوال کر رہے ہیں کہ روح کہاں سے داخل ہوتی ہے کہاں سے نکلتی ہے میں نے پہلے بتایا کہ بھئی روح ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہے اب ہمیں کیا پتا کہاں سے داخل ہوتی ہے کہاں سے نکلتی ہے وہ تو باتیں بنانے والے تو بڑے بناتے ہیں کئی کیسے منہ سے داخل ہوتی ہے اور پاؤں کی اگلیاں سے نکلتی ہے کوئی کہاں سے اپنی طرف سے لوگ چھوڑتے ہیں قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ لوگوں نے پوچھا تھا روح کے بارے میں اللہ نے ویسے ہی سب کی بولتی بند کر دی اللہ کلیلہ تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ تم روح کو سمجھ سکو پرانے مجید کی تلاوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ پڑھتے ہیں بلّہ باللہ آن را جی پڑھنا ثابت ہے غصے کے وقت بندے کو غصہ جڑے تو اول بلّہ ہمن شیخ آن را پڑھے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اللہ کا شعیٰ بک جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے یہ تبکر کے منافی ہے حرام کام ہے گلے میں کوئی چیز لٹکانا چاہے وہ تعویذ ہو یا گھاگا ہو یا پوڑیاں اور بنکے وغیرہ ہوں بالکل حرام ہے امام کے پیچھے مختری کسی رکت میں سورت فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو وہ رقط دوبارہ پڑھے کیونکہ لا صلاح تری ملم یہ قرب بھی جس میں فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں صحیح مسلم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکت پا لی ایسی کوئی روایت صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے ایک روایت ہے اس کو سمجھنے میں اس کا ترجمہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں وہ ہے کہ جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لی من ادرا کا رکعتن فقد تن فقل ادرا کا جس نے ایک رکعت پا لی تو گویا اس نے نماز پا لی یعنی امام کے ساتھ ایک رقب بھی مل جائے تو جماعت کا سوال مل جاتا ہے